पता नहीं किगर किन्नी खुद लगा लाइन लगा سارے بلی من سیکر بچے سب تو پہلے نمبر دجے نمبر انہیں قسمت <laughs> اقبال ہے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہوئی اصل دیکھئے کدھر ترنے پایا تو پنجابی شریک نہیں ہوگی رح دے रीदी का बहुत जल्दी बंद जंगलां पोत्र जीरे अज का मुरीदेल कर दिया खेल मुरीदी का तो ہرتا ہے بہت جلد چاچے موہے مار کے گیا پتا نہیں مسے خواہ چلے بےچارے بہی مت ربوں ہی بچی پنجاب کی نا مت ربو ہی بچی ہوں داش میں چلو برا بنا گا دا. میں یہ گل کر کے اکبال نو ہر کی آخو گے وہ تاکی مل سال نہ تین بچارے پتا ہوں کا دلی مریض ہوئی نہسور نت ہے پیر کون ہے مریض کون ہوتا ہے راہ پتا جب دے اس لیے ہوا ہمیشہ نبیا نالونا جنگا رہی مخالفت رہی ہو کو حکومت مخالفت ہے سگنے ایمان کوئی نہیں تو درویش چی لب دا پھر میں اسی طرح جیتویا بندہ لے جا کو لوگ نے زمانہ پرست موقع پرست دنیا پر جدر ہر ہم پیسہ لبنا پیرا خنویر ادھر مریض ای نو چڑھانے تلو تھے ہوں پیر نا شروع ہے یا اتنا خمبے نے چڑھا لایا اب تو بیٹھے اسے کام جا ح تو حق سچ بیان کرنا میںقن تینوں تین شاہ جہرا خلاف لگا ہے موافق لگا سچ بیان ادھر سور ادھر سراسر بخار اوی بنا یا پھر ایک کوشتی ہے اللہ آ رہا اے تے او, باق باق کے. پھر او تو ہو. پاس دنیا سر سد احمد سارے لکھا جہاں کافر نے سمجھو مسلمان جہاں سا نے گستاخی کیٹے پوشٹی کو ادب سمجھ لے کٹے پوشی ہو ادب ہو وہ کف چ بنیا جائے گوڈے چلنا جہد نہیں آتے کنجر پیر جیتے لانسی اپنا خاندان ایمان اپنا رسول نانا پاک چھوڑ کے اگریز کی بونڈے چلے جاتے نبی صلی اللہ نے فرمایا میرے خریدی من میں میںضور ر ہاں پر میرا وہ نہیں میرے, میرے دار دا نبی کا کھڑا ہے دشمنی لائی کڑا نو سور آخی سید آخری okay. آخری خوشامتی پنا پتا نہیںڑ شادی بڑے سو بڑے کٹیا کہ نہیں کٹیا یہ میری گستاخی کا نتیجہ کلانا عجیب ادب سمجھی اس واسطے میم حضرت صاحب کی بلا سیانے آدھے بے وقوف دو دوست نالو سیاح دشمن چلا جی سجن بھی ہونا ہوا ہونا بے وقف دوست خود سیاح سجن سیانے دوست دشمن جے دوستی کرنا کٹنے کر رہے کر رہے ہیں کو فرمانے پورا نے پاک جہی پاک کتاب رکھنا چمک چمکتے پہ لیکن جسل جلد بننے دی واری آسنا پہنا تراش ٹوکا مار وا کاغذ لا دین بٹا کے, کے جلد اے اے اچھا پاک غلط چھپ ہے برکے گاہ پچھا ہو لفظ اٹھے سیدے ہو جائے اس لیے پھر جلدا نہیں بن دیا ہاں وہ چھاپ کے لوگ نہیں دسلے کم ہوں سو قرآن کریں یہ ڈیگا دے پیچھے ڈیگے ہو جائے گی نہیں سچ تو دفن کرنا چلو रे पिछे लोग हो गया मुताद एक हो गया, गया गुमराह एक हो गया फाशिक तीन तरह के सद हो सकते शरा तू हटा जा होगा फाशिक अगर सुनी सही लगी ہوئے گا گمراہ اگر سنیت سنیا چیزیں تو ہٹ گیا لے کر کفرج نہیں پہنچتا اگر کفرج پہنچ گیا ہے تو پھر وہ مرتاد ہو گیا تین سور کن جیڑا بندہ فاشک کے پیچھے چلے گا فاسک سید فاشک سدے فرض کرو سید بخشیا جائے گا اس سور کا کی کرے گا کیا مطلب मरे सही जी सही धोदा पाक ये पिछे चलन पाक नहीं हो गया पलीत बन गया पलीत इस पलीत का क्या मतलब गलवाना नहीं बी उस पाक ने पिछले चल के जिन्होंने पाक समझी खड़ा है आप न पलीत बना के चलना तुर गया दूसरा हो गया गुमराह آکھو جی چلو گمراہ دی جان چٹ جانی ہے سید سمر پچھو سو گمراہ جا جی سکولے جو میں لانتی ہیں پھر اسلام تو خارے جی نہ سید نبی اسلام اور سمجھ لگی ना की आप भी बर्बाद होता है जिछे चलता हम भी बर्बाद असा जोड़े पाग दस असा समझ रखना सर रसूल असादा भी समझदा बेअदबी भी समझ जाए गुस्काखी समझते जा, समझ जा, सईयद का कदों एहतराम करीद हम मेरे को सईयद पढ़ता तेरे वर्गा होगा तो सैयद वो नहीं बंदर बनाकर रखते मेरे कोल सयद पढ़ इत कोई शरारत करते मैं उन्होंने कुटना हूं दस सयद नाटा ना कुटा ना वो तो बन जाएगा शतान شیتان جدو بنے گا مجرم میں بنا گا کئی لوگ کہ وہ سید بنے گا نہیں ہوں گستاخ بڑنا ہے کہ نہیں بننا چاہیے مجرم نہیں بننا چاہیے آپ آنا بھی تجرم بنے گا مجرم میں بن جا کبھی بات کیا مترو میلو فرن کیا گستا نہ بنا سمجھ کے مطابق تو گستاخی میں راہ میں گستاخی کر رہا میں ملو کرن میں تو تو بھی نال مان گیا میرے سب تو بڑھا کو پرودا ہو سکو بکواسا کرتے کر رہا ہے, ہے نفس کتے نے کافر نے شیطان نے کافر کرنے کو ہیلا باندھ رکھا ہے. اج تک کوئی دیکھا جی کافر کفر کر رہا ہو بالکل سب لگے سورا تر آخر سر رسول تو دلانا بزرگ ہر عورت ایک فیتنا ہے اور جی چند رل جان بکت دس فتنے کتے ہو گئے سڈے کو ایک فیتنا بھی برداشت ہوں جی دس فیتنے رل کے پھر کی ہونا مشہور حالات پکا رہا خلیفا بلال سڈے کو خلیفا سی میں داتا دربار خلافہ تو میرا تدائی دورسی میں بین نظر داتا دربار بیٹھ کے ذکر کرتا تھا یہ بلا آلا تو پریائی ہوندے تو اندھا اندھا اندھا پوچھوڑ اوہ اللہ معافی دیکھ نمبر اندھی باسی ہو دہا وڈا ساتھ کروں دیکھ حضرتری پٹ سا کے حضرت صاحب کا پٹ پونج چیٹے گورے ہوں بچارا آد مو لے کے خلیفا سرکار <laughs> <laughs> خلیفا سکار چونگا کھن گلا چمنی فرز ہو گیا پیر کا ہاتھ لگ گیا پتا ملائی تیرے سمجھا ہے पचासी साल दरसा आप लड़किया कपड़ा दे आच्छा था। था, आच्छा था, आच्छा लिया बेचारे जो बेचारे पता लगा भले भारे सरकी छह हिदायत कीमले लोग अल्लाह तला बस हिदायत दे. खुदा बंदा ये तेरे साहब का दिल बंद किधर जाने साडा इकबाल आंदा है। خدا بندہ یہ تیرے تیرا دل بندے درویشی بھی تیرے وا سا وہ شکار ہے میں خود کیا سورا کو آیا میں کسی جو چڑیا پھر ہلن ہلن کا میرا اصل کری کے دل ہل آدھا کافر نہ ہو بمی انہوں نے ایک گل کھا گئی گل غور جملہ <تصفح> تو کوئی عالم فاضل نہیں پتر تو عالم نہیں ویکیا نہ فاضل جزیر سامنے حسین نے اٹھنا ہے نا جزیر سامنے جزیر نے اٹھنا ہے. اے تے خود یزید نے جزید تے خلاف کے کٹھن یا کا کہو بھی یزید کے خلاف جی اٹھنا تو حسین اٹھنا ہے یزید کے خلاف شمر تھوڑا اٹھنا یہ شمر نے وہ یزید نے شمر نے ہوں ٹھیک ہے محالم اللہ ایسا دکھان در آئیے ہر وقت ہر وقت اصا موت تیار بیٹے کوئی پتا نہیں سی جڑی اللہ وک ہے کہ یار دین دی گل دنیا دشمنے کوئی پتا نہیں کیسرے کترو کی ہوں ہونا رب کی طرف لیکن اس اس اس اس ضرور لار <تصفح> لاک رب اگریز हजरत साफ कितने हर घर न पानी तुर पा ना, ते कोई ना तो कोई बंदा पलीत न रहे अल्लाह मेरी चो खोपड़िया उल्ट चु गई भेड़ चोत मुला पीर धी चौदा कोई कमी की आना मां चोदा बली बनाया سی کچھ ولی اور جو کچھ اللہ رسول خلاف اللہ حق جیسا جنا جناح خلیفے کتاب ہوں چوٹیاں دل خود آکر کر پھر بندیا نبی لانا جس وقت کی گل آئی نبی پاک سلال نہ کوئی بھاپی گستاخ رہا ہے نہ کوئی شیشا گستاخ رہا ہے نہ کوئی مرجائی کافی رہ سارے دا سارے مسلمان را. کیوں اس بار اگلے دن میں گل کی تیئے. میں جن گل میں جنر بو آبیا نی جان دے کسا بھابی کلو ترسلم اس بین چوت دے نزدیک مستر جناد وى ہے پکا جنتى ہے پکا جنتى ہے پيچوں جڑے ہونگے سارے بابى پچھے وہ خلوتے وہ خلو ادر لائگے بين چوت ادر ٹا ٹاگى ہوں جى بھابى تو بريلر شيا جن ميں ايک جنت نہيں جا سكتا شيا جہيا بابے اپنا خاندان پھر بابا جى مسلم ليگوں كڑے ہوں ادر ٹا ٹا بابے نال پھر اگو آ جائے گی مرجائی کی واری یہ سارے مرجائی کا بابے کی مسلم لیگ کا سدر کی مسلم لیگ کتنے سنگل گھنٹے باغ سن بابا جدو چوتھا سارے نزدیک جنا چاہیے وہ پیچھو مرجائی ادھر ٹور جان گے پھر پاؤں گد رہ جان گے من لگی سارے مشرا فطرت اسلام ہے ہر اسلام ہو فطرترت ہوا ہر علاقے کا جو مذہب ہے وہی اسلام جو سارے جنت جدو سڑکی ہے نزدیک پیچھو سارے چندر چشتی رہے بہن چودھے بارے پتا بہن چوتوں گل کرو ماں جائے وہ کسی کدی کافر نے جو ہر کسی بہن چولہا جب آنا تافر کافر کھلانا کافی دس تیز چھوٹا یہ شریعت مطابق یا مطابق میرے پاکستان کے قانون بابا کہ مسلمان دا من ہی کلمہ کو کلمہ دا مک جا کلم پڑھتا مسلمان کی کلمے سارے پڑھتے ہیں شرک آئین مننا قانون مننا شرک شرک اکبر مجسمت بن 14 جو جو اللہ رسول کی شریعت کے مقابلے میں کسی ہائین کو مانیں نمبر دے بیٹھا ہوندے نے 500 تے اس نے شریعت چڑی ہندی ان دے سر फाना मुझे उतरते मुसलमान है बहाज रा हो गए एक तो एक मंदिर आ ہم پرس کے سائے تلے ہمارا کیا پیری جو بین جو پیڑا لب لگتا نکالاں نکال نہیں بڑھتی ہاضرا صاحب میں انہاں نوں آکھیا میں وی آے اسی گنہگار ہاں ہاں کتے دی واسطے برییت ہاں مسئلہ چیز اے کہ جیں سورج جڑے دے بندے نوں تباہ کرنا تانوں جید دا کوئی گلاں نہیں تباہ مسئلہ اے چیز اے میں مال مال نہیں نہیں گرے دے پہلے دور سے دور دے پیچھے پروڑا تے جس تے مر گئے تے اں اے حالتوں گھٹ کے لایا انداز کا مینوں کہندا استاد جی دس صحیح منگ میرے در تلوارا خلار نماز پڑھ میں کریں گا اس نماز دیکھ بہلی نال لینگا پو تار تر پا یہ دو محلہ جا مین دسیا دو محل چھوٹا جا شہر دو محلے پہلے چنی سن پھر تب بندی بن گئے لا دے سن بہت اخیر آئی چلدی چلدی اتنے تک گل پہنچ گئی دونوں محلے واپس ہو گئے <laughs> <laughs> عجیب گل کرتے سن کہ رمضان پورے رات اپنی مسجد اتتتا. اتلے سپیکر چلا ملوڈے ملوڈیا نی بو بند شیشا مردائی پتہ نہیں کہڑی کہڑی لال در مارج ہے نہ چیز محلیا محلے واپس لگاؤ نے بوا جگ روڈا آدھا جلسہ بندر جیڑا کرا سی ستر مراض ہوں ڈومو جس وی گیا شہر یہ جس وی گیا نا خو ل لگے سن گربان فل کے بغیر تم سٹیا نہیں آئی نہ جلسا جلسہ خراب نہ کلو رہے نہ لے سرکار مار مار چیتر گل ڈرائیور کٹے نہ پائے یار اتو کی نیٹ یار کھول کے پکے بند دسیا شاہ صاحب نے اپنے جی جی شاہی دربار شبیش خبر شاخ آخری میسرجیو دوسری وہ اس طرح پہیے بھی آپ سکار نے ایک جگہ تاریخ دتی تاریخ دے پیسے سن کو پنجہ ہزار یا سٹ ہزار نے لکھ کا پیسے زیادہ می بمار ہوں بالکل نہیں آئے گا اسی ٹائم جلسہ چیز نہیں پتا لگ گیا خطاب کر میرا سی بیمار سن میرے بندے تو کلادین صاحب چتر صاحب صاحب بادشاہ جنرل مشرف مشرق بہن چولہا بہن چوہ بادشاہ اگلے چا چڑیا دھیشا دنیا پاگل دیا پوترا کی پہنا تیرو ایمان بندے کو چار جلسے ہو گئے रुपया आया मकबूलियत होगी समझ बाद जो मर्जी कर बंद बचा अपनी होकर पाना पावे दुनिया ना बादशा आकड़े का बादशाह हो गए जिसल आकड़ेगा सूर आगो नहीं مرسی مرتی میرے لب پوائے چاہیے محبوب سرکار چل اگر میرے دورے میری تکلیفی بنی لات نوشر صاحب سرکاری چتر آئی چیز کر دور جا پہ موبائل دے کے جا مووی آ رہی آ رہی دور آ رہی آ رہی مراسی دشمنی لا کے سم شہر واسطے جی کے خلاف بولنے دشمنوں بکری پچھے جنگ لینا بکری سننا پا کہ نہیں کلا میں oh, بے حیا بننا پہ شرم سکھاؤ بے شرم بننا پہ مینارے پاکستان لقب دے لقب نہ دئیے گسا نے پتا نہیں مینارے پاکستان نو ایک موت پر چیز کوئی حجر اتمت تو بد سمجھتے دی حقیقت جو دا چیز دی تبلیغ جی نا پکبا ناواں گالا چلہ تعالی فضل جہاں سور بہت ہوں بت بن کے ایک گال کٹیا جاری مجبوری قوم نے پتا مینارے پاکستان نو کی سمجھے را تے جو قرآن مینارے پاکستان چمین چمین تھلو چمین چمین کی لائن کتوں نکل آیا مینارے پاکستان رسلولا بنوایا سی قرآن ہے خدا رش دسو دی مدرسے پر پورا مینار ہے بنا کے مر جناب رکھنی چاہیے پہلو تا ہوس تو صحیح نہ اس قوم کا منار مینار ہوں نور کی علامت مینار دمانہ نور والی تھان نور والی نور د آلہ نور کی پہچان وہ انور نہ دسیا نہ دس والی ہجیری ملک دسیا ہے कोई मीनार नहीं बनिया मीनार ए बनया पाकिस्तान और से जमात का जो इजलास होया हैवन आश्तियां कठिया सन कांड मरा कठे सन उख्या हैल तले बनता एक थांकर کہ ہون اس ساری ووٹ مران یہ کام ہے دسو مر رہے اتنے پتہ نہیں كیڑی كیڑی روان کی اپریشن کے دسنا پہ قسم خدا کی کرکہ ایلادت سارے ہٹا چی کہ سمندر انہوں نے تومن تو سمندر تو نہیں تو پتا <سؤال> آپ تین دس سید من بابے بابے من منیا باب نو نو بابے جگہ سارے خلاف گل <سؤال> پیا کرنا تابے نو نہ بابا نہ منہ بابا نہ منع سا من سد نو من گیا سجا ٹائپ تو بعد گستاخ افزان شاہ میں میں الا رسول مننا احاطہ رسول دیول منگنا پھر تری گل کرنے گا سر رسول کہڑا منتا سکول ووٹ نہیں رسول نہیں شرانے شرن یار جو دشمن جو مرضی جنوب بھی کافر ہو کے آٹ جفرف جہاں کافر ہو من کو